کیجیے گا غلط کیا گیا جب سے بڑا تھا چھوٹا تو اور ہو گیا بٹ جتنا موت سے قریب ہوتے آ رہے ہو رہے اسی بھائی جب ہم بڑے تھے یاد ہے نا تو اس وقت جو کلام پڑے جاتے تھے نا مجھے آج جو کلام یاد آ رہا ہے جس میں بچہ تھا پڑھا کرتا تھا ایم نا کو اس کلام کی کچھ شاخ نہ ہو لگوسلے ادال کیرت دیب تسلی دال کیرتوں دے اشو آپ تشریف لائے ہوئے گے یہ حوالے وزار کہ آپ تشریف لائے ہوئے گس اپنے گھر سے بلا یہ گھر نہیں ہے یہ مکان نہیں ہے یہ مجالن ہے یہ مجالل ہے لام مکان یہ کہیں لام مکان یہ مجالن کے ہے سمجھانے کے لیے جیسے کہ مسجد اللہ کا گھر اللہ تو گھر سے ہے سمجھانے کے لیے اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں بتا کے مانی بولے کہ جن کی خاتر کیا جن کو بلایا ہر شکل جن میں آئے ہوئے ہیں। ببا, یہ بتا کہہ رہی ہے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ پوچھ ل ہوئے، نوح اللہ ہوئے ابراہیم علی اللہ ہوئے اسماعیل غلی اللہ ہوئے موسا طلیب اللہ ہوئے عیسا روح اللہ ہوئے نام نبیوں کے دیشت بڑے ہیں اجمتوں کے ندی میں ہیں گئے بن کے پیچھے کھڑے ہیں کبھی کم کے پیچھے کھڑے گئے وہ جو پہلے سے آئے مرے گئے پیچھے کھڑے گئے وہ جو پہلے سے آئے ہوئے گئے حضور پاک سلم تعالیٰ علی وسلمان کی مبارک پسینے میں ایسی خوشبو ہوئی کے روایتوں میں آیا کہ حضور کی خوشبو کو سونگ سونگ کر صحابہ حضور تک پہنچ جاتے آنا فرماتے ہیں کیا محبتے ہیں مہکنے والے, والے حضور کی خوشبو سے حضور کو بھول ایک دن ایک شخص حضور کی بارہ محاذ کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے مجھے خوشبو چاہیے محبوب نے اپنا مبارک پسینہ کا فرمایا بیٹا کائنات میں اس سے بڑی کو خوشبو لیشبو لی جب وہ حضور کے مبارک رکھنے کو لے کر گھر پہنچے تو گھر اتنا موت کل ہو اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ جو کوئی گزرتا رک جاتا اور بیٹا یہ تو خوشبو والا گھر ہے اربین کہتے ہیں بائی اس میں تو کوئی کہ ہاتھ آ بھائی ترجو یہ تو خوشبو والا گھر ہے کیوں او تو مرد پسینہ آ نا شاہ نے کہا <تصفح> کہ میں مدینے کی کے پار جن سے تجھے جیسے لگائے ہوئے آپ رشتے تجھے جیسے لگائے ہوئے ہیں یشو ارے جو چو سا رشو کی کیا بات ہے کوئی نقل اتار دیے نا اگر کوئی بھائی کی نقل اتار دیے نا تو اٹا سکتا ہے لیکن یوسف بھائی جسے انداز کہاں سے لے آئے <laughs> <laughs> ان کے انداز کہاں سے لے چوتھا یہ پانچواں جو بھی ہو یہ شیر پڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کون ہے جو اپنے آپ کو واقعی آش کی رسول سمجھتا ہے کس کے دن میں اردو کے دیدار کی گڑب ہے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اردو کا دیدار کی گڑب نہ ہو وہ ہوگا ایک وقت آئے گا وقت آئے گا دنیا میں ہو جائے تو ہو جائے اللہ کرے ہو جائے ورنہ مرنے کے بعد تو کرتا ہوں اردو رہتی احمد یاترا نہیں فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مجھ موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے روح مزاج میں جب اردو کی آمد ہوگی ہماری قبل میں <تصفح> <تصفح> تو کیا کہہ ہوگی شاہ نے کہا کہ آج پوری ہوئی ہنگ رکھ کی حضرت کیوں نہ جیون کے کرنوں سی آر سرکار آئے ہوئے قبل میں اپنا جلبہ سرکار آئے ہوئے مدد سلسلہ تم سرام کرنے رسول اللہ ایک اور سرام پیش کروں گا